أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال صبحبحانہ ک تبو علی کہ انا او ول المؤمنين قال یا موساہ ان استفعط کا ن سےبیریرسہ تتیہی و بکی فخذما آتی تو کک منشاکرین و کت بنا له ف الاحم من كل شيء ان موعضہ مہ تم شيء۔ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلاً وَإيروا سَبيل الْ الغَياتَّخِذُوه سَبلَ ذَلِكَ ب بأنهُم كَذذبُ بآياتنَا وَوكانوا عَهَا غَافِلين وََّذينَ كَذبوا بآياتنَا, بآياتنا وَلِقاءآخِرَ حَبِطَتْ أَعمالالُهُم هل يُجزَونَ إللاا مَا كانوا يعملون <تصفيق> وَعددْن مساء اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے صلاحطین لیلہ تیس راتوں کا وہ اطمم نہ اور پھر ہم نے مکمل کیا اس کو دس راتوں سے فتم ممی قات رب ہی بس پوری ہوگی اس کرب کی جو مقرر وقت تھا عرب لیلہ علی چالیس راتوں کا وقال موس علی ہی اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون ہارون سے اخلفنی فی قومی کہ میری جان نشینی کرو اخلفنی میری جان نشینی کرو یعنی میرے قائم مقام رہو فی قومی میری قوم میں وہ اصلح اور اصلاح کرتے رہنا پلا تتبع صبیر المفص اور فساد کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا ان کے پیچھے نہ چلنا ان کے رستے پر نہ چلنا علمجا امو سال عالمی قاتینہ اور جب آئے مو علیہ السلام ہمارے ملاقات کے لیے ہمارے ان کے وقت کے مطابق پکل مو ربو اور اس سے کلام کی اس سے بات چیت کی اس کے رب نے قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی اندر اندر مجھے اپنے آپ دکھا مجھے اپنے آپ کو دکھانے کی صلاحیت دے قال تارا نی کہا اللہ تعالیٰ کہ تو ہرگت مجھے نہیں دیکھ سکتا بولا کن ان دور الجبل لیکن دیکھو پہاڑ کی طرف فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ مکان اہ فعن پس اگر استقرہ ٹھہر گیا وہ پہاڑ مکان اپنی جگہ پر پھنسو فترانی بس پھر تم مجھے دیکھ سکو گے فلم تجلا رب لِلْجَبَلِ فَلَمَّا فلم پس تجلا تجلی ڈالی یعنی سامنے کیا اپنا رب اس کے رب نے لیل پہاڑ کے جال دَكَّا تو اس کو بڑا دیا دکن ریدا ریدا وہ خرہ منسا اور خرہ گر پڑے منہ علیہ السلام سائقن بے ہوش ہو کر فلم افاقہ پس جب وہ ہوش میں آئے قال سب کہا انہوں نے کہ اللہ تو پاک ہے تب تو علیق میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں تو اس سے توبہ کرتا ہوں وہ اناول المبین اور میں سب سے پہلے ایمان العبالوں میں سے ہوں قال یا موسا کہا لتن ان صفید کا بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے الناس لوگوں پر بیری سالاتی اپنے پیغاموں کے لیے رسالت کریے ابھی کلامی اور اپنے اب مجھ سے بات کرنے کے لیے فخر معاطیت کا پسلوں جو میں تم کو دیتا ہوں مکمن شاکرین اور ہو جاؤ تم شکر کرنے والوں میں سے مکتب نالہ فل الح مکتب نہ لہو اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے مسئلہ اسلام کریے فی الوا ہی تختیوں میں مین کلشئی ان موادوں میں من کل کلش ہر چیز میں سے ہر چیز اس کو تختیوں میں لکھ دی معتا بعض کے طور پر وہ تفصیل اور تفصیل کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے لکھلیشئی ہر چیز کو فخذ ہابقوا بس لے لو اس کو پوری مضبوطی سے مر قوم اور حکم دو اپنی قوم کا یا اخودو کہ بولیں بھی احسان اس کو احسن طریقے سے اچھے طریقے سے سعری دار الفاسقین میں تم کو قریب دکھاؤں گا دار الفاسقین فاسقوں کا گھر یعنی اس کا ان کا انجام سرفو ہم میں پھیر دوں گا ان آیاتی اپنی آیتوں سے اللہ دین ال کو یہ تکبرونہ جو تکبر کرتے ہیں پھر زمین میں بغیر الحق نہ حق طور پر وہ یارؤ کل آیاتین اور اگر وہ دیکھتے ہیں ہر طرح کی نشانی لاً و بحا تو ایمان نہیں لاتے وہ این یا اور اگر دیکھتے ہیں صبیر رشتی حدیت کا رستہ لا یت خدو تو اس کو اپنا رستہ نہیں بناتے اس پر نہیں چلتے وہ این یا اور اگر دیکھتے ہیں صبیر لگئی گمراہی کا رستہ ید تخر تو اسے اپنا رستہ بنا لیتے ہیں دالی کبھی انا ہوں کر بھی کہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا ہماری ایتوں کو کان و انہا اور تھے وہ ان سے غفلت کرنے والے وہ قلو و لدین قید و بھی آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں کو وہی قا اور ہماری آخر کی ملاقات کو ہابی تت عام ہابی تت کے مانی گر گئے ضائع ہو گیا ان کے عمل حل کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا یا بدلہ دیا جاتا ہے ما الام کال مگر اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں آیتمبر ایک سو سے ایک سو تک کی اطلاعت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات اللہ تعالیٰ وا ادنا صلاسین علیہ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا کاشر اور پھر ان کو پورا کیا دس راتوں سے فتم ربی ہی پس پوری ہوگی تیر رب کی ملاقات کا یعنی تیر رب کی جو وقت تھا ملاقات کا عرب عین علیہ راتوں کا یہ کیا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام جب اللّہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لئے جاتے ہیں اور یہ مصر سے نکلنے کے بعد اور سمندر کو پار کرنے کے بعد صحراسینا میں جب اترتے ہیں وہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون کو جس طرح یہاں پر ذکر ہے ان کو اپنے پیچھے اپنا جان نشیر مقرر کرتے ہیں بنی ساحل کے اوپر کہ تاکہ بنی ساحل کو ان کو بعض حصیت کرتے رہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاتے جاتے کہاں پر ہیں کوہے تور پر تو اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ تیس دن کے روزے رکھے تیس دن کے مہینہ بھر کے روزے رکھے اور یہ, یہ تھا کہ وہ مہینہ کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالی سے بات چیت کریں گے تو جب انہوں نے روزے رکھے تو روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے اور میں اللہ سے بات کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنے منہ کو صاف کیا مسوا کر کے یا درخت کے جو چھال ہے اس سے اپنے منہ کو صاف کیا تاکہ وہ بدبو جو منہ سے آتی ہے سمجھ لاتی ہے ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم دس دن کے روزے اور رکھو کس لیے کہ جو انہوں نے اس سمیل کو جو منہ سے تھی اس کو ختم کیا <تصفح> کیونکہ منہ سے اسمیل جو آتی ہے کیا ہے ہاں جی اب ابو عند اللہ ہی مسک کہ اللہ تعالیٰ کہاں یہ مشک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کس وجہ سے ممتنی. کہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسی لیے مسئلہ اسلام نے, نے سمجھا کہ شاید یہ سمیل یہ بدبو ایک بری چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے ادب کے لائق نہیں ہے تو انہوں نے اس کو یعنی کہ صاف کر دیا منہ کو صاف کیا تو ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم دس دن کے روزے اور رکھو تاکہ وہ پیدا ہو اسمیل پیدا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کا پسندیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی یعنی کہ فرمبرداری میں پیدا ہوئی ہے اور اس سے صرف یہی پر نہیں بلکہ اور بھی اس طرح, اس طرح چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاد اور فرمرداری کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ چیز کس کا پسندیدہ ہوتی ہے اور اس کی مثال اور کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا زخم قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے زخم ایسے ہوں گے جیسے ابھی تر و تازہ ہوں اس کے زخم ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں اور ان سے ان کہ خون ان کا اپنے رنگ ان کا خون کا ہوگا اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری اس کی خوشبو ہوگی کس لیے کیونکہ اللہ کی راہ میں پہتنا. یہ زخم لگے اسی طرح وہ قدم جن کے اوپر گرد و غبار پڑتا ہے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گرد و غبار کا پڑنا ان قدموں پر اس قدم پس پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یعنی کے اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ اس کے بخشش و مفت ہوتی ہے اس طرح وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے اور اللہ کے ڈر سے اس کے اندر آنسو بہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے کس وجہ سے کہو اللہ کی اطاعت اور اس کی وجہ سے ہوئی تو کہنے کا مقصد کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے چاہے ظاہراً بعض اوقات اس میں کوئی یعنی کہ بدبو کا کوئی ایسا پہلو بھی ہو جو اچھا نہ لگتا ہو <تصفح> لیکن جب وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے رضا میں ہے اللہ کے دین کی خاطر ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پسندیدہ چیز ہے تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب تیس دن روزے رکھنے کے بعد وہ ان کے منہ سے بو پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کو صاف کر دیا تو اللہ نے ان کو دس روزے اور رکھنے کا حکم دیا تو اللہ متِ فعتم میقات و رب ارب پس پوری ہوگی میقات جو مقرر وقت تھا رب رب کے ساتھ عرب عین علیہ چار کا چاریس راتوں کا وقت پورا ہوا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر لاتا رہے بات چیت کرتے ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تور پہاڑ پر جاتے ہیں وقال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون کو اخلفنی فی قومی میری جانشینی کرنا میری پیچھے میری نائب ہو کے کام کرنا اخلفنی کے معنی میری جانشینی جانشین کون ہوتا ہے جانشین کون ہوتا ہے جو کسی کے پیچھے اس کے کاموں کو سنبھالتا ہے اس کے کاموں کو چلاتا ہے اس کو کہہ ہیں جانشین جس کو ہم کہتے ہیں نائب اور اسی لیے اس کو خلیفہ کا نام دیا کیا جا، جاتا ہے کہ خلیفہ کا لفظی معنی جانشین کہ جو کسی کے بعد اس کے یعنی کہ جو معاملات اس کے کاموں کو آگے چلاتا ہے تو کہا علیہ صاحب نے اپنے بھائی ہارون کو اخلفنی فی قومی کہ میری جانشینی کر میری قوم میں یعنی ان کی ان کے رہنمائی کے لیے اسلح اور اصلاح کر ان کی اصلاح کرتے رہنا ان کو ایسی باتیں ایسی نصیحت کرتے رہنا جن میں ان کی اصلاح ہو ملاۃ طبیع صبی علوم اور نہ پیروی کرنا سبیر علمف فساد کرنے والوں کے رسے کی اب ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں رسول ہیں وہ بھی تو اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ہاں بڑے بھائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت موسٰ علیہ السلام کو دی تھی اور پھر موسا علیہ السلام کے مطالبے پر ہارون کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا تاکہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دے تو لیکن رتبے اور مقام کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ اور مقام بڑا اور زیادہ ہے بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حارون علیہ السلام کی نبوت رسالت کو مستقل نہیں تھی بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے تابع تھے اور حقیقت میں یہی چیز نظر آتی ہے اصل جو ہے نبوت اور رسالت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی یعنی تعلیمات احکامات سارا کچھ انہی کو مل رہا ہے اور ہارون علیہ السلام صرف ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ دعوت دے رہے ہیں اور یہ چیز کرتے ہیں تو قال موس علی عقیح ہارون کہا موسیٰ علیہ السّلام نے اپنے بھائی ہارون کو وہ قومی میری جانشینی کر میری قوم میں وہ اسلح اور اصلاح کر ولاۃ طب اصم المفدین اور جو فساد کرنے والے ان کے رستے پر نہ چلنا ان کے پیچھے نہ چلنا یہ کیوں کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ٹور پر اور وہ ایک وقت رکھ سکتا تھا تو تاکہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے قوم یہ گمراہ ہو جائے یا کوئی ایسے کسی گمراہ شخص کے پیچھے چل پڑے کہ جس سے وہ گمراہ ہو جائے اور واقعی موسیٰ علیہ السلام کو جو خطرہ تھا کھٹکا تھا وہی وہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ٹور پر جاتے ہیں اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے اور اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو قوم کے جو گمراہ کن قسم کے لوگ تھے ان کو موقع ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت جو ہے معروف تھی کہ وہ یعنی یعنی کس طرح کے گمراہ کن لوگوں کے خلاف ان کی کس قدر سختی ہوتی تھی یعنی وہ کسی طرح کی اس میں ان کے اندر نہیں تھی اس طرح کے گمراہ کن لوگ تو گمراہ لوگوں کو موقع ملا کہ موسا نہیں ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے وہ سازش کر کے لوگوں کو شرک پر لگایا جس کا آگے بھی رہا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کہا کہ اصلاح کرتے رہنا اور جو فساد کرنے والے یعنی کہ جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کے رستے پر نہ چلنا یعنی ان کا ساتھ نہ دینا علم جا امو سلمقاتینہ اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ہمارے مقرر وقت کے مطابق میقات کے ہماری مقرر وقت کے مطابق آئے پکلّم و رب اور اس سے بات کی اس کے رب نے موسلام سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کی موسا زمین پر ہیں طور پر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کے ذات کے لائق ہے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ السلام سے براہ راست بات کی وہ کلم ربو اس کے بات کی اس کے, اس اس کے رب نے کال ربی ارینی اندوری لیک تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا اللہ کو دیکھنے کا اللہ کا دیدار کرنے کا اللہ کی آواز تو سن رہے ہیں موسلام بات چیت کر رہے ہیں لیکن اللہ کو بغیر دیکھے تو تبھی سی بات ہے کہ آدمی اس طرح کی صورتحال میں اس کے دل میں ایک خیال پیدا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں سامنے تو کال رب اندر کہا مسا اسلام نے اے رب مجھے اپنے آپ دکھا کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں قال لنت رانی اللہ نے کیا جواب دیا لندی تو ہر مجھے نہیں دیکھ سکتا ولاک جبل لیکن اگر تو چاہتا ہے دیکھنا تو اس پہاڑ کو دیکھ تو لن تارانی کا لفظ کیا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا <coughs> یہ دیکھنا نہ دیکھنا جو ہے کب تک ہے کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یا صرف دنیا کے اندر ہے بعض گمراہ لوگوں نے اس کو لن ترانی ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا اس کو ہمیشہ کے لیے اقرار دے دیا, دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اور اس آیت کو صرف لے کر اس لفظ کو صرف لے کر باقی ساری آیتیں باقی سارے وہ الفاظ جس میں اللہ کا دیدار کا ذکر ہے اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے ان سبھی کو نظر انداز کر دیا اور یہ طریقہ ہوتا ہے جب انسان بجائے اللہ کے قرآن سے ہدایت لینے کے اپنے دل کی خواہشات پر چل پڑے کہ دل میں آتا ہے جو اپنے خیالات اپنے تصورات ہیں اپنے عقیدے جو دل دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جب انسان اس کے مطابق چلتا ہے تو اس وقت یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی قرآن و سنت کی کھلی وعدے دلیلوں کو چھوڑ کر کسی ایک لفظ کے پیچھے چڑھ پڑتا ہے جو ممکن واد بھی نہ ہو ممکر اس مسئلے پر وہ واد بھی نہ ہو تو یہاں پر یہ چیز ہے تو لندانی کا لفظ یہ بعض لوگوں نے پکڑ لیا اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت بھی دیکھنا ممکن نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں لیکن جو لمحہ کا اہل سننا کا عقیدہ صحیح ہے قرآن و سنت کا عقیدہ وہ کیا ہے کہ اگرچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا کے نگاہوں سے لیکن آخرت میں اہل ایمان ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے اور یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی قیامت کے دن بھی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت صلاحیت دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہو سکے کی وہ کیا ہے اللہ کا دیدار ہے اس لیے یہاں پر لن تا کا اصل میں جو لفظ ہے لن لام نون یہ لفظ جو ہے ہمیشہ کے لیے کسی چیز کے نہ ہونے کا بیان کرتا ہے اس میں مانا ہوتا ہے کہ جو چیز بالکل کبھی بھی نہ ہو سکتی ہو یا کبھی بھی نہ ہو اس کے لیے لن کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ کبھی نہ ہونے کا معنی صرف دنیا کی حد تک ہے جب تک دنیا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو, کو دنیا کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا لیکن آخرت میں جس نے بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ قدیدار ہوگا اور قرآن کریم جگہ جب جا جا اس کا بیان ہے وجوہیں نا زیرا کہ جس دن کچھ چہرے چمکتے تر تازہ ہوں گے اس وجہ سے کہ اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی زریلیں جو ہے قرآن سنت میں بیشمار ہیں تو کہا موسر اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا ولا کن در الا لیکن ان دور اس پہاڑ کو دیکھو ف انستقرمکارہ ہوں بس اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر سکا فصع فتح پھر تم مجھے دیکھو گے یعنی اللہ تعالیٰ موسلام کو یعنی کہ جو مطالبہ کیا اللہ کو دیکھنے کا تو کہا کہ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو اور مجھے صرف اس بات پر سمجھتے ہو کہ میں تم مجھے دیکھ سکتے ہو تو صرف اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو اگر تم اس کو برداشت کر سکے پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے دیکھو, دیکھو پہاڑ کی طرف اگر اللہ کے تجلی کے سامنے پہاڑ ٹھہرا رہا اور نہ ٹوٹا نہ مجھے بھی دیکھ سکو گے <تصفح> جب موسیٰ جب اللہ تعالی نے تجلی ڈالی پہاڑ پر اور تجلی کا معنی اپنا آپ ظاہر کرنا جلہ میں کسی چیز کا کھولنا ظاہر ہونا اسی سے تجلی کا لفظ ہے اسی سے تجلی کا لفظ ہے تو اللہ تعالی نے اپنا آپ سامنے کیا ظاہر کیا پہاڑ کے لیکن کیسے کیا اس میں اگر قرآن و حدیث میں ذکر نہیں کہ کس انداز سے کیا اللہ تعالی کی جس کے ذات کے لائق ہے لیکن یعنی بہت ایک معمولی حد تک معمولی حد تک اپنے آپ کو اس پہاڑ کے سامنے کیا پہاڑ پر تجلی لاری تو جا دکا تو اس پہاڑ کو کیا کر دیا دکا کے معنی رضا ردہ کر دیا اس کو ریدا <coughs> پہاڑ کو رضا رضا کر دیا یعنی پہاڑ جو اللہ کی حیبت سے اللہ کی خشیت سے جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جب تجلی ڈلتی ہے تو کیا ہوتا ہے رضا رضا ہو جاتا ہے بخر مو سا اور خرا خر کے معنی گر پڑے خرہ گر پڑے موسیٰ علیہ السلام کے مائی بے ہوش ہو کر موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش کر گر پڑے یعنی اب یہ واقعی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ کھڑا ہو آپ کے سامنے اور ایک لمحے کے اندر وہ مٹی کا تودہ بن جائے ریدہ ریدا ہو جائے تو ایک یعنی بہت ہیبت ناک قسم کا ایک منظر ہے کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے پہاڑ کو دیکھ کر بے ہو گئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو دور کی بات فلم افاقہ پس جب ان کو افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے قال سب تو کہا مسئلہ السلام نے کہ اللہ تیری داد پاک ہے تب تو الیک میں تو سے توبہ کرتا ہوں واناورین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا مجھ سے ہوں اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر عدمت ہے اللہ تعالیٰ کی کس قدر حیبت ہے مخلوقات پر کہ صرف پہاڑ پر اللہ نے معمولی سی تجری ڈالی تو سخت ترین سنگلاک پہاڑ پتھروں کا وہ کیا ہو جاتا ہے مٹی بن کے رضا ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر کیا عدمت ہے کیا قدرت ہے کیا اللہ تعالیٰ کا قہر ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے اوپر غلبہ ہے تو اور اسے یہی پتہ چلا کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کس قدر کمزور ہیں پہاڑ جو بہت سخت چیز سمجھی جاتی ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے کہ مٹی کا تودہ بن جاتا ہے رضا رضا ہو جاتا ہے اور علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو دور کے بعد پہاڑ کو بھی دیکھنا برداشت نہ کر سکے اور اسے اسے بے ہوش ہو گئے <تصفح> اس شاید میں یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے نہ علیہ اسلام کو اور نہ کسی اور کو حتیٰ کہ نبی کریم اسلام بھی جب معراج پہ جاتے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن کیا ان کو اللہ کو دیکھ کر دائشماعتیں کو جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات چیت کرتے ہیں لیکن بغیر سامنے دیکھے ہوئے کہ دنیا کی نگاہوں سے اللہ تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جس دوسری دوسری میں اللہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تقال البسار کہ اللّہ تعالیٰ تک کوئی نگاہ نہیں پہنچ سکتی کہ کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے <تصفح> تو میں موسیٰ علیہ اسلام نے فلما افاقہ جب ان کو افاقہ ہوتا ہے انہیں ہوش میں آتے ہیں کال سب تو کہا اور تری دات پاک ہے تب تو الیک میں تو سے توبہ کرتا ہوں کس چیز سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے عموماً اور جو خصوصاً مطالبہ کیا تھا جو مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس مطالبے سے توبہ طیب ہوتا ہوں وہاں ابولمین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں سب سے پہلے کس لحاظ سے کس لحاظ کس لحاظ سے سب سے پہلے حالانکہ موسی السلام سے پہلے نبی رسول گزر چکے ان پر ایمان لانے والے بہت سے لوگ گزر چکے تو موسی السلام پھر سب سے پہلے کیسے اسلام لانے ایمان لانے والے اپنی قوم میں سے ایک <خف> معنی یہ ہو سکتا ہے یا دوسرا معنی یہ کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا دنیا کی ان نگاہوں سے ممکن نہیں تو اس چیز پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مصرفماتے کہ میں سب سے پہلے اس بات کو مانتا ہوں میں سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ واقعی تیرا دیدار دنیا کے نگاہوں سے ممکن نہیں اور جس میں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی حقیقت کھلتی ہے کوئی حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس کا فرد بنتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا تو علیہ اسلام بھی اگر ہم دوسرا مانا لیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں دنیا کے اندر تو علیہ اسلام اس بات کو اس چیز پر ایمان لانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس چیز پر ایمان لاتا ہوں <تصفح> اس کے بعد اللہ تماتا کال اموسا کہ اللہ تعالیٰ اے انصفی تو کا بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے استفاع کے معنی چن لیا اس لیے مصطفیٰ کا جو نام ہوتا ہے اس کے مانی مصطفیٰ مانا کیا ہے چنا ہوا مصطفی کو یعنی چنا ہوا ان کے بے شک میں نے توجہ یہ تر چن لیا ہے عال لوگوں پر کس نے چنا ہے میری سالاتی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے رسالاتی رسالہ کا یعنی اپنے پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور اور مجھ سے کلام کرنے کے لیے اللہ علیہ السلام مسا علی متک میں تجھے چن لیا ہے اپنے پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے کہ تم میرا رسول ہوگا میں تم کو احکام پیغام دوں گا آگے تم لوگوں کو سناؤ گے اور دوسرا اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ نے موس علیہ السلام کو چنا اور یہ بھی کوشک نہیں کہ موسا علیہ السلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حتک حت رسول اقمہ صلی اللہ علیہ السلام آئے تو کوئی ایسا نبی رسول نہیں تھا کہ جسے اللہ اللّہ تعالیٰ سے بات چیت کی ہو کوئی ایسا نبی رسول نہیں جس سے برا جس نے راست اللہ سے بات چیت کی ہو سوائے موسا علیہ السلام کے اور سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب معاج پہ جاتے ہیں تو آپ اللہ سے براہ راست بالمشافہ جس کو کہتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اللہ سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں لیکن بغیر دیکھے تو اس لحاظ سے کہا جائے گا کہ موسی علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا اپنے پیغاموں کے لیے اور تمہیں اپنے سے بات کرنے کے لیے تو اب بات تو دونوں کی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ سے بات ہوئی لیکن مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے کس کا ہے آپ کا زیادہ کس کیوں ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر کھڑے کھڑے پہاڑ پر وہیں ان سے بات کر لی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس آپ کو بلایا اپنے پاس بلایا یعنی فرض کرو ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو اگر کسی کو بادشاہ کا فون آئے بادشاہ اس پہ اس سے فون پہ بات کرے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آدمی کے لیے بہت بڑا ایک مقام سمجھے, سمجھے گا اپنا بہت خوشی ہوگی اور بلکہ اس چیز کو جو ہے لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ دیکھو بادشاہ نے مجھے کال کی ہے لیکن دوسرے آدمی کو بادشاہ اپنے دربار میں بلا کر عزت و تکریم کے ساتھ اس سے بات چیت کرتا ہے تو کس کا مقام زیادہ ہے کوئی شک نہیں کہ دوسرے کا کہ جب باقاعدہ بادشاہ کے پاس جا کر اس کے سامنے اس سے بات چیت ہم ہوتا ہے تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہم انسانوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر مرتبہ مقام بہت بڑے ہیں اس لیے اللہ سے کرام ہونے کا یہ عمل جو ہے وہ صرف موسا علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی وسلم کو بھی یہی سعادت عطا کی اور عطا بھی موسیٰ سے بڑھ کر کی علیہ اسلام سے بڑھ کر کے یہ چیز اس لیے بات روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی ان کے آپس میں بحث ہوئی یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ اسلام کو اللہ نے ساری جہانوں پر چنا ہے اور مسلمان کہنے لگا کہ نہیں رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کو وہ افضل ہے وہ ان کو چنا ہے تو دونوں کی آپس میں تکرار ہوئی حتیٰ کہ مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا اس بات پر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہو ان کو پیچھے کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ادیش لے کر کہ اس آدمی مجھے تھپڑ مارا ہے آپ نے اس کو بلایا تھپڑ کیوں مارا تو مسلمان نے کہا کہ اس لیے کیونکہ یہ کہتا تھا کہ مس علیہ السلام افضل ہے اور میں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ لا تخیرونی الانبیاء کہ مج... ایک ایک روایت میں تفدلو نہیں دوسرے میں تخیرونی اور یہاں پر تو خیرونی کہ مجھے نہ مجھے خیر سمجھو بہتر سمجھو انبیاء پر نبیوں پر اور پھر نہ بہتر بنانے کی دلیل آپ نے پیش کی کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا دوسرا سور اور سبھی لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو آپ ماتے کے سب سے پہلے انا اول من ينشق و عنہ القبر اب القیامہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ کھلے گی تو آپ اپنی خبر سے نکلیں گے سب سے پہلے تو سماتے ہیں کہ میں موسا کو دیکھوں گا کہ ارش کے جو پائے ہیں اس میں ایک پائے کو پکڑے کھڑا ہے علیہ اسلام ارش کے پاؤں میں سے ایک پائے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب علیہ اسلام بے ہوش نہیں ہوئے یا کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے قبر سے یا ہوش میں یا بے ہوش ہوئی نہیں اور جو ان کی تور کی بے ہوشی تھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کرنے کا مطالبہ کیا اور پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اللہ نے اسی بے ہوشی کے بدلے میں قیامت کے دن وصور پھونکے پھونکے جانے پر ان کو بے ہوش نہیں کیا اور یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں معلوم کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اگر چاہے آپ صلیم سب سے پہلے خبر سے نکلیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ موسا ان سے پہلے کھڑے ہیں یا تو وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا وہ آپ سے پہلے ہوش میں آ گئے آپ سے پہلے خبر سے اٹھ گئے تو اس لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ اسلام کو اگر اللہ نے فضیلت اور مقام دیا ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ اسلام کا مقام ہے اور حتیٰ کہ کلام کے حوالے سے بھی بات چیت کے حوالے سے بھی اللہ نے جو آپ کو یہ طریقہ کار یا آپ کو مقام دیا ہے علیہ اسلام کو نہیں ملا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تو یہ چن لیا لوگوں پر اپنے رسالوں پیغاموں کے لیے اور اپنے سے کرنے کے لیے فخر ما آتی تک جو میں تم کو دیا ہے اس کو اچھی مضبوطی سر لے لو فخوض لے لو ماں جو کو جویا ہے تم کو اور کیا دیا ہے تو رات مکمرین اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اس وہی کی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی قدردانی کرنا وکتب نہ الحو فی الواء منکلشی ام مویدوں وہ تفسیر علی کلش و تب نہ وکتب نہ الحو اللہ مات نے لکھ دیا ان کے لیے موسا کے لیے فی الواء تختیوں میں الوا مانے لوہا کے جمع تختیوں میں ان کے لیے لکھ دیا من کلش ام ہر چیز میں سے معدتَََََََََََََ جو وعض نصیحت كے طور پر وہ تفسیر علی كلشی اور ہر چیز كے تفصیل بیان کرتے ہوئے اس میں كیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کو جو تورات دی تھی تختیوں پر لکھی ہوئی اس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو سکتی ہے ہر اس چیز کا اس میں اللہ نے بیان کیا تھا اب وہ تختیاں کتنی بڑی ہیں کس چیز کی ہیں سنت میں اس کی کوئی تفصیلات نہیں آتی لیکن ظاہر یہی ہے کہ وہ تختیاں اس قدر بڑی نہیں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو نہ اٹھا سکیں بلکہ ان کو اٹھایا انہوں نے تو یہ تختیاں جو ہیں علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس میں تورات لکھی ہوئی تھی تو موسیٰ السلام کے جو تورات کی خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے جس طرح کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں ایسے ہی تورات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو فوۃ اللہ تعالیٰ کے تب نہ رحف اور ہم نے لکھا ان کے لیے اللہ یعنی کہ تختیوں میں من کلش معاہدہ ہر چیز کی اور تفصیل الکلیشے اور ہر چیز تفصیل بیان کرنے کے لیے فخوذہ بے قوا علامات مسئلہ السّلام کو کہ اس کو پکڑ لو اس طورات کو لے لو پکڑے سمراج یعنی اس کو لینا اس کو حاصل کرنا اس کو سیکھنا کیسے سیکھنا ہے کیسے حاصل کرنا ہے بے قوتن پوری مضبوطی کے ساتھ پوری قوت طاقت کے ساتھ اس کو تو اس طورات کو لے لو اور لینے کے معنی یعنی اس پر عمل پیرا ہونا اس پر عمل پیرا ہونا اور جو کچھ اللہ نے اس میں ہو بیان کیا ہے اس پر چلنا تو مات اللہ تعالیٰ فخوطین اس تورات کو لے, لے پوری مضبوطی کے ساتھ برقوم کا اور حکم دو اپنی قوم کو یعنی بنی سیل کو حکم دو یا خدوب احسنہ کہ وہ بھی اس کو اچھے انداز سے لے یہ اس میں سے اچھی چیزیں لے اور کچھ حکن کے طورات پوری کی پوری اچھی ہے تو پوری کی پوری اچھی اور بہتر ہے کوئی شک نہیں جو اللہ جو اللہ نے نادر کی تھی ہاں کوئی شک نہیں کہ اس کے بعد جو ہے تورات کو بگاڑا گیا اس کے اندر تحریف کی گئی اس کو تبدیلی کی گئی تو تبدیلی ہونے کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی اس کی حقیقت بدل گئی لیکن جب اللہ نے تورات کو نادر کیا تھا تورات برحق اور سچ تھی اور پوری کی پوری یعنی کہ اس پر ایسی ایسی تھی جس کو لیا جائے تو یا تو بیاحسانی حقہ معنک یعنی کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کو آسن طریقے سے لے بہتر سے بہتر طریقے سے اس پر عمل پیرا یا اس کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو لے اور تورات کی ساری باتیں اچھی ہیں تو الحمت علیہ السلام کو کہ اس تورات کو تم خود بھی مضبوطی سے اس کو لو اس پر عمل پیرا ہو اس کی تعلیمات کو لے کے چلو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کو جو ہے اس کی اچھی باتوں کو لے اور اچھے انداز سے اس پر عمل پیرا ہو تو اس میں جس بات کا بیان ہوا وہ کیا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور وہی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنی پوری کوش و طاقتوں کے ساتھ اس کو سیکھے اس کو جانے اس پر عمل پیرا ہو کیونکہ اللّہ تعالیٰ یہاں پر خدا بقوبہ اس کو لو مضبوطی سے آگے یا خروب احسنی اس کو اچھے انداز سے لے اس کی اچھی باتوں کو لے تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی اور کتابیں ان کو انسان کو چاہیے کہ اپنی ان کو یعنی کہ سیکھے اور معلوم کرے اور اچھے انداز سے ان پر عمل پیرا ہو سعیک امدار الفاظ یہاں پر پہلی بات تو پڑھنے کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ علی حملے کے بعد واؤ لکھا ہوا ہے حمزے کے بعد واؤ لکھا ہوا ہے تو کیا یہاں پر لمبا کریں گے سا اری کم کیا پڑھیں گے سی کم یہ واؤ جو ہے یہ سائلنٹ ہے اور سائلنٹ ہونے اس کی دلیل کیا ہے سائلنٹ ہونے کی کہ اس کے اوپر گول دائرہ ہے گول دائرہ اور یہ قرآن کریم کے کتابت کے لحاظ سے قرآن کی اصطلاح ہے قرآن کے انداز ہے کہ جن حروف کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ان کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ حرف نہیں پڑھا جائے گا یہ حرف نہیں پڑھا جائے گا اور یہ چیز ہر دبان کے اندر ہوتی ہے ہمارے اردو میں بھی بعض ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی ایسا حرف ہے جو لکھنے کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا جس طرح خشک نہیں ہاں بالکل بھی اس میں بھی الف کا لفظ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا خوش کا لفظ خوش آمدید کہتے ہیں تو خوش تو وہ نہیں پڑھتے یہ نہیں کہتے کہ خوش خوش تو بعض اوقات حروف یا بعض اوقات لفظ لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے میں نہیں آتے جن کو سائلنٹ حرف کہتے ہیں تو یہاں پر بھی پڑھنے کے اعتبار سے قرآد کے اعتبار سے کیا ہے سعری کم نہیں کہیں گے ساڑم میں تم کو دکھاؤں گا دار الفاسقین دار گھر یعنی ٹھکانہ فاسقین فاسکو کا فاسکو کا ٹھکانہ تم کو بتاؤں گا اور اس میں ایک طرح کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور دوسرا موسر علیہ السلام کے لیے تسلی اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ پر ایمان نہیں لاتے آپ کی باتیں نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا ان فاسقوں کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ کے رافرمانوں کا انجام کا ہوتا ہے سفرف ان آیاتی اللہ تکبر رفیل اردغیر الحق اللہ ماتح صریف میں پھیر دوں گا ان آیاتی اپنی آیتوں سے اللہدین ان لوگوں کو یہ یا تکبرو رفیل اردب الحق کہ جو زمین میں نا حق تو اپر تکبر کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا آیتوں سے پھیرنے کا مانا اور اس کے اندر ایتوں سے پھیرنے کے کی معنی ہیں کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق کی نہ دینا ایمان لانے کی توفیقی نہ دینا توفیق کی حاصل نہ ہو کہ آدمی اللہ کے ایتو کو مانے ان کو ان پر ایمان لائے اور اسی طرح اللہ کی آتوں سے پھیرنے کا مانا کہ ایمان لا تو لانے کے بعد پھر بھی اللہ کی ان کو پڑھنے کی توفیق نہ ہو ان کو سمجھنے کی توفیق نہ ہو ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق حاصل نہ ہو اور یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ کس بات کا کہ انسان اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ کوئی دین کی بات سیکھنا کوئی علم حاصل کرنا کوئی ہدایت کی باتوں کو معلوم کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم نہ ہو جس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کس قدر انسان کو ضرورت ہے ہر وقت اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی اور اپنا تعلق مضبوط کرنے کی تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہیں دور نہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کس کو کس کو محروم کرتا ہے اپنی آتوں سے اگر ہم حدیث میں پڑھتے ہیں میور دیر افقین اللہ جس آدمی سے خیر و بلائی چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اس کا الٹ مانا کیا ہوگا اللہ جس سے خیر نہیں چاہتا اللہ جس سے خیر نہیں چاہتا اس کو دین کے سمے سے دور رکھتا ہے <خطر> بعض اوقات بعد مادہ باقا پرست لوگ دنیا دار لوگ سمجھتے ہیں بھی ہم تو اس علم سے بالاتر ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو کیوں سیکھیں <خطر> بات بالاتر ہونے کی نہ سیکھنے کی نہیں ہے بات نہ اہل ہونے کی ہے نہ اہل ہونے کی اللہ کے یہاں یہ بدبخت جو ہیں اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کا علم دے اللہ ان سے خیر چاہتا ہی نہیں اس لیے ان کو اس سے دور رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کسی کو توفیق دیتا ہے اپنے دین کو سیکھنے کی معلوم کرنے کی جاننے کی اور اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے اس رسے پر چلتا ہے تو اللہ کا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ جو انعام دوسروں پر نہیں ہوا جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں اور یہاں پر یہ آیت ہمارے سامنے ہے صرف اللہ ماتا کہ میں خود پھیروں گا ان آیات اپنی آیتوں سے اللہ دین یہ الارض بغیر الحق جو زمین میں ناحک طور پر تکبر کرتے ہیں اور تکبر کا لفظ ہم کو کیا مانا دیتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین یہ آیتیں یہ چیزیں سیکھنا ہمارے لائق نہیں ہے ہم اس سے بالا ہیں ہم اس سے اونچے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں سیکھیں بس تم بیٹھے کہ اس طرح کی باتوں کو سیکھنے کے لیے کیونکہ انسان جس طرح کے مجاہد فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ان کے قلذ ذکر کیا گیا ہے لا علم اسنان کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے دو طرح کے لوگ جو کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے کون المستحی و ایک وہ آدمی جو شرم کھاتا ہے شرماتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے پچاس ساٹھ ساٹھ ساٹھ سال کے ہو اس کو پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا تو ایسا جاہل بھی وہ جاہل ہی رہے گا اپنی شرم و حیا میں اور دین کے مسائل میں شرم و حیا اصل میں بے شرمی ہے دین کے مسائل میں شرم و حیا کرنا معلوم نہ کرنا شرم و حیا کی وجہ سے بے شرمی ہے بے حیائی ہے کہ ایک آدمی جہالت میں ہی صرف شرم و حیا کی وجہ سے ایک غلط کام کرتا ہے پھر پوچھے ہی نہ کہ صحیح کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کی بے وقوفی ہوگی اس لیے دین کے مسائل میں انسان کو کیسا بھی کیوں نہ ہو کتنی بھی عمر کی میں کیوں نہ پہنچ جائے اور مسئلہ کیسا بھی باریکی کا کیسا بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ جس میں شرم و حیا کی بات ہو اس کو معلوم کرنا چاہیے حتائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت عظیم عورتیں تھیں بہت اچھی عورتیں تھیں کہ کبھی ان کو شرم و حیا نے کسی مسئلے کے پوچھنے سے ان کو روکا نہیں ان بعض اوقات عورتیں آفسوں کے پاس آتی عورت اور آپ سے آکے ایسے مسائل پوچھتی کہ آپ شرما جاتے اس کا جواب دیتے ہوئے لیکن اس عورت کو شرم نہ آتی کہ میں یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ دین ہے اور اصل یہی ہونا چاہیے کہ نہ کہ یہ کہ آدمی جہالت میں غلط کام کرتا چلا جائے اس کی نماز بھی ممکن ہے ساری باطل ہو اس کا دین بھی سارا کا سارا خراب ہوتا چلا جائے اور صرف شرم و حیا سے پوچھنا تو کہنے کا مقصد ایک وہ آدمی جو مستقل یعنی کہ شرم و حیا سے یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے اور دوسرا مستقبر ہاں جو سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں ہوتے پرلے دردے کے جاہل ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے لیکن نہیں ہمیں ہر چیز کا پتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ متکبر اللہ ماتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے یہ نہیں کہ وہ اونچا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس بے ایمان کو پھیرا ہوا ہے اللہ نے اس کو اس چیز سے پھیرا ہوا اس کو اس کی توفیق نہیں دی اس لیے بھائیو جس طرح نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو توفیق ملتی ہے اپنے دین کو کچھ سیکھنے کی سمجھنے کی اس رستے پر چلنے کی تو اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر نعمت کی ہے آپ سے اللہ خیر چاہتا ہے جس خیر سے لوگوں کو دوسروں کو محروم کیا ہوا ہے تو اللہ مات اصریفو میں پھیر دوں گا ان آیات اپنے آیتوں سے اللذین اتکبرون فی الارض جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بڑے بنتے ہیں بغیر الحق نہ حق طور پر اور تکبر ہوتا ہی نہ حق ہے تکبر ہوتا ہی نہ حق ہے تکبر کبھی حق کا نہیں ہوتا ہاں کبھی اگر حق کا ہو تو کہاں پر ہے جب دشمن کے سامنے ہو دشمن کے سامنے تکبر کرنا ہاں یہ وہ حق ہے ابو دجانہ آپ آب سرسلم کے ایک صحابی ہیں ایک جنگ کے وقت دشمن کے سامنے اکڑ کے چل رہے ہیں اکڑ کے چل رہے ہیں تو صلی اللہ مثلا وسلم نے مایا کہ یہ چلنا اللہ کو بہت ناپسند ہے سوائے اس جگہ پر یعنی اکڑ کے چلنا تکبر سے چلنا اللہ کو یہ چلنا ناپسند ہے لیکن اس جگہ پر نہیں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ دشمن کو اکڑ کے چل, چل کے دکھاؤ دشمن کے سامنے اپنی قوت طاقت کا اظہار کرو تو کہنے کا مقصد تکبر ہوتا ہی نہ حق ہے سوائے کے اس طرح کی صورتحال میں کہ جہاں پر دشمن کے اللہ کے دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کرنا ہو تو وہاں پر اس کی اجازت ہے میں ایں آیت لا امین بیا اب اللہ تعالیٰ کو ان کو اپنی آیتوں سے پھیرنے کا انداز کیا ہوگا اللہ ماتے کہ جو بھی آیت ان کو سامنے آئیں گے ان کے دیکھیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے ایمان لانے کے توفیق ہی نہیں ہوگی میں ایں اگر دیکھیں گے کل آیت ان ہر طرح کی آیت لا امین بیا تو اس پر ایمان لانے کے ان کو توفیق نہیں ہوگی میں ایں یا راہو سبیل رشتی لایت اور اگر دیکھیں گے وہ سبیل رشت ہدایت کا رستہ سبیل کے مانی رستہ رش کی منی ہدایت اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے لا یت تاخو ہُو سبیلا تو اس کو اپنا رستہ نہ بنائیں گے یعنی اس رستے پرنے نہ چلیں گے اس کو نہ لیں گے بین یا رو سبیل اور اگر دیکھیں گے کوئی گمراہی کا رستہ یت تاخید ہُو تو اس پر چل پڑیں گے اس رستے کو اپنا لیں گے یہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا ان کو اپنی آیتوں سے پھیرنے کا انداز پہلی بات تو ایمانی نے لائیں گے دوسری بات کہ ہدایت کے رستوں کو دیکھنے جاننے کے باوجود بھی چلنے کی توفیق نہیں ہوگی تیسری چیز کہ ہدایت کو نہ سیکھا نہ جانا نہ ایمان لائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو بھی گمراہی کی چیز ہوگی اس کو لے لیں گے اور یہ تب ہی سے ایک تبھی سا ایک نتیجہ ہے کہ جب بھی انسان ہدایت سے دور ہٹتا ہے تو تبھی طور پر پھر گمراہی اور باطل اس کو اس کے پاس آتا ہے جب دل اللہ سے خالی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے ڈور سے ڈر سے سے خالی ہوتا ہے تو وہاں پر پھر شیطان اپنا ڈیرہ جماتا ہے تو اس لیے تبھی طور پر جب انسان اللہ کے ہدایت کے رستوں سے اللہ کے دیے ہوئے دین جو ہے وہی ہے اس سے دور ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر شیطانوں کے رف سے آ جاتے ہیں اور انسان ان پر چلتا ہے زاری کبھی ان ہم بھی آیاتینا اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا ہے ہماری ایتوں کو بکان و انہا غافلین اور وہ تھے ان سے لاپرواہی کرنے والے غفرت کرنے والے جسے معلوم کیا ہوا کہ یہ سبب ہے ان کا یہ اس سبب ہے ان کا اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانا اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں سے غفلت کرنا ان سے لاپرواہی کرنا ان سے بے روخی کرنا یہ سبب ہے کس چیز کا اللہ تعالی کا ان کو اپنی آیتوں سے پھیرنے کا تو یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی خود ہی ان کو گمراہ کر رہا ہے اللہ تعالی خود ہی ان کو اپنی ہدایت کے رسوں سے ہٹا رہا ہے پھر تو اس آدمی کا کیا قصور ہوا اس آدمی کا یہ قصور ہے جو آخر بیان ہوا کہ سبب خود ہے انسان سبب کیا ہے کس وجہ سے کہ اللہ کی آئتوں کو اس نے جٹ ان سے لاپرواہی کی ان سے روح گردانی کی ان سے منہ پھیرا تو ان سے روح منہ پھیرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنی آیتوں کو اس سے پھیر دیا اپنی آیتوں کو اس سے پھیر دیا نہ ایمان لانے کی توفیق دی نہ ان پر چلنے کی توفیق دی نہ ان کو حاصل کرنے کی توفیق دی تو اس لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اس کو قبول کرے اس کو لے اور اس کو اس پر توجہ اس کی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اس سے بے رخی نہ کرے والذین نظی نے کہ وہ بھی آیات نے والے قاعل اور پھر مزید یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو صرف اپنی ایتو اپنے حکموں سے پھیر دیتا ہے بلکہ ان کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے وہ کیسے کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری ایتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہب تت ان کے اعمال برباد ہو گئے گر گئے حلزون علامہ کانو کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ان کو سزا دے گا جو ان کو جھن میں ڈالے گا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کو ظلم کرے گا بلکہ ان کے اعمال ہی کا ان کو بدلہ دے گا تو ہے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے جٹایا ہے مریتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا آخرت کی ملاقات سے مراد یعنی قیامت کے دن کھڑے ہونا اللہ کے سامنے پیش ہونا اور حساب کتاب جزا سدا ہونا ان باتوں کو جٹلایا اور جٹلانے کا ماننا ضروری نہیں کہ وہ اس کا انکار کرے کہ قیامت نہیں ہے جٹلانے کا یہ بھی انداز ہے کہ اس قیامت کے لیے کوئی توجہ نہیں اس کے لیے کوئی عمل ہی نہیں اس کے لیے کوئی سوچو و فکر ہی نہیں دنیا میں اس انداز سے مستی میں پڑا ہے کہ قیامت کو اس انداز سے بلایا ہوا ہے تو جنہوں نے اس انداز سے یہ چیز کی ابھی تت اعمال ہوں کہ امال برباد ہو گئے اگر کوئی ان کی نکی کا عمل تھا بھی وہ بھی برباد ہو کے رہ گیا ہر تو کیا ان کو جزاک کو بدلا ملے گا اللہ ماکان مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے دوبارہ دیکھیں آج کیا تھے